من انہوں نی امبین اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں